دروازے کھول لیتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد چینل کے ناظرین یاشقان رسول ماہ معراج جاری و ساری ہے اس ماہ مبارک کی ستائیسویں شب کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی اب اللہ تعالی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو میراج کی کیا حکمتیں ہیں میراج کیوں کرائی گئی اب ہماری عقلیں جو ہیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو ظاہر بے شمار حکمتیں ہوں گی اور یہ معراج جو ہے رات کے وقت کروائی گئی سبحان الزی افروب یابدی ہی لئی من المسجد الحرام لئی رات کے قلیل حصے میں حکایت اور نصیحت مکتبت المدینہ کی بہت پیاری ہے اس میں لکھا ہے معراج کے دولا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ فرمان نازل ہوا بارہ سورہ احزاب آیت نمبر پینتالیس یا و ویرو اے غائب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے عرض کی یا اللہ عزاجل تو نے میرے لیے یہ قانون بنایا کہ گواہ بغیر دیکھے گواہی نہیں دے سکتا اللہ تمارک واطع نے مہاراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی فرمائی ہم آپ کو رات کے وقت اپنی بارگاہ کی سیر کرائیں گے آپ ملاقوت آلہ کا مشاہدہ کریں اور لوگوں کو مشاہدہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دیں جنہیں وہ جنت میں دیکھیں گے یا دوزخ میں دیکھیں گے یاشکان رسول مہراج رات میں ہوئی رات کے قلیل حصے میں رات میں کیوں اللہ حضرت عاشق ماہر رسالت مجد دین و ملت ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے شب معراج رات کو کرائے جانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رات تجلی لطفی ہے اور دن تجلی قہری اور معراج کمال لطف ہے جس سے مافوق متصور نہیں لہذا تجلی لطفی ہی وقت مناسب تھا سبحان اللہ اللہ حضرت فتح رضوی شریف میں لکھتے ہیں معراج وصل محبوب و محب ہے اور وصال کے لیے عادتا شب ہی انصب یعنی زیادہ مناسب مانی جاتی ہے تاکہ اغیار اسرار محبت سے خبردار نہ ہوں فتح و رضوی شریف میں آلہ حضرت لکھتے ہیں مہراج ایک عظیم معزہ عظیمہ قاہرہ ظاہرہ تھا اور سنت الٰہیہ ہے کہ ایسے واضح موضے کو دیکھ کر جو قوم نہ مانے ہلاک کر دی جاتی ہے ان پر عام عذاب بھیجا جاتا ہے اور اگلی امتوں میں بکثرت واقع ہوا معراج کو تشریف لے جانا اگر دن میں ہوتا یا تو سب ایمان لے آتے یا سب ہلاک کر دیے جاتے ایمان تو کفار کے مقدر میں تھا نہیں تو یہی شک رہی کہ ان پر عذاب عام اترتا اور حضور بھیجے گئے سارے جہان کے لیے رحمت جنہیں ان کا رب فرماتا ہے اے رحمت عالم جب تک تم ان پر تشریف فرما ہو اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں لہذا شب ہی معراج کے لیے مناسب رہی الہ حضرت کے والد یہی مفتی صاحب تھے اعلی حضرت کا گھرانہ اللہ اکبر اعلی حضرت مفتی اعلی حضرت کے والد مفتی اعلی حضرت کے دادا مفتی اعلی حضرت کے بیٹے مفتی اعلی حضرت کا گھرانہ ولیوں کا گھرانہ اعلی حضرت کا گھرانا یہ مفتیوں کا علماء کا گھرانا ہے اعلی حضرت کے والد جو ہیں ان کا نام ہے نقی علی خان اور ان کا لقب ہے رئیس المتکلمین، مین آپ اپنی کتاب انوار جمال مستفی میں لکھتے ہیں اگر یہ واقعہ واقعہ مہاراج دن میں گزرتا تو ہر مخالف ہر موافق تصدیق کرتا اور فائدہ ابتدا اور آزمائش کا متحقق نہ ہوتا دن میں ہوتا تو سارے مان ہی جاتے پھر آزمائش کیسے ہوتی امیر السنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں اسی سوچن والے نہیں اسی منن والے ہیں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر میراج مصطفیٰ دن کو ہوتی تو مومنین کو جو ایمان بالغیب کی فضیلت حاصل ہونی ہے وہ فوت ہو جاتی یہ بھی کہا گیا کہ دن نے رات پر سورج کی وجہ سے فخر کیا دن نے فخر کیا سورج کی وجہ سے رات پر تو دن سے کہا گیا فخر نہ کر اگر دنیا کا سورج تجھ میں چمکتا ہے تو سبحان اللہ عکالی صلاح کا رات میں عروج ہوگا سبحان اللہ جمیل الرحمان قادری رضوی رسمت اللہ تعالی اعلی حضرت کے خلیفہ بہت خوش الحان نات خان تھے اور آپ کا نعتیہ کلام قبال بخش بھی ہے اور اعلی حضرت نے وصیت کی تھی کہ یہ میرے جنازے پر قابے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود یہ قصیدہ ہے درود پڑھیں آپ شب مراج کے بارے میں کلام لکھتے ہیں اے رحمت عالم تیری رحمت کے تس رحمت رحمت رحمت دکھ ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب میرا ہر ایک پایا تیرا صدقہ شب میرا جس وقت چلی شاہ مدینہ کی سواری جس وقت چلی شاہ مدینہ کی سواری جس وقت چلی شاہ مدینہ کی سواری سجدے میں جھکا عرش معلہ اللہ شب میرا سجدے میں جھکا عرش مو اللہ شب میرا خرشید و قمر ارش و سما عرش و ملائک خورشید سورج قمر کمر کمر چاند چاند زمین سماج آسمان عرش اور فرشتے کس نے نہیں پایا تیرا صدقہ شب میرا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آلہ ہی و بارکا وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم شب معراج مکہ مکرمہ سے مسجد اقسا گئے وہاں سے آسمانوں پر اور وہاں سے سدرت المنتہا وہاں سے لامکاں رب کا قرب حاصل کیا رب کا دیدار کیا رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لیا ہمارے آکاری سلاۃ وسلام مکے سے ڈائریکٹ آسمانوں پر کیوں نہیں تشریف لے گئے مسجد اقسہ کیوں گئے اس میں کیا حکمت ہے سنیے ایمان تازہ اے آشقان رسول تفسیر ساوی میں ہے کہ مسجد اقسا تک سیر کرانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ سارے نبیوں پر سارے رسولوں پر میراج کے دولا کا شرف اور فضیلہ ظاہر ہو جائے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقساء میں سارے رسولوں کو سارے نبیوں کو نماز پڑھائی امامت کروائی اہل حضرت جبھی تو جھوم جھوم کر قصیدہ معراج میں فرما رہے نماز راس سیکریسی کیا تھی اس میں کیا راستہ کیا بھید تھا نماز اقسام میں جو نماز اقسام میں نماز پڑھائی گئی سارے نبی مقتدی بنے مقتدی ہیں سارے انبیاء مقتدی ہیں سارے امبیا امام ہو گئے تو نماز میں سر کیا ہے بید کیا ہے یہ نماز کیوں پڑھائی گئی سارے نبی مقتدی بنے میرے نبی امام بنے نماز اقسام میں تا یہی صرف ہومانی اول آخر کے دست بس آگے کر گئے تھے نئے نرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے نماز اقسا میں میرے اکالی سلا تو وسلم تشریف لے گئے دارے آسمانوں پر نہیں گئے اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ ظاہر ہو جائے میرے نبی سارے نبیوں کے نبی ہیں میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں یہ ظاہر ہو جائے کہ میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں سبحان اللہ ہمارے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے جو مسجد اقسہ میں نماز پڑھائی مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بتاؤں اس میں کون سی صورتیں پڑی گئی تھیں شاید آپ کو پہلے معلوم نہ ہو مدنی چینل دیکھتے رہیں گے آپ کو بہت پیاری پیاری معلومات ملیں گی گناہوں بنے چینل دیکھیں گے تو پھر اب تک گناہوں میں پڑ جائیں گے نفسوں شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن جانے کا خوف ہے اور مدنی چینل سبحان اللہ مدنی چینل تو قرآن سناتا ہے مدنی چینل تو قرآن کی تفسیر سناتا ہے مدنی چینل تو حدیث اور اس کی شرح سناتا ہے مدنی چینل تو نعت سناتا ہے مدنی چینل الحمدللہ حلال اور حرام کے مسائل سکھاتا ہے مدنی چینل راہ جنت میں چلاتا ہے مدنی چینل جہنم سے بچاتا ہے مدنی چینل دیکھیے مدنی چینل میرا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبیوں کو نماز پڑھائے بیت المقدس میں دو رکعتیں تھیں اور کون سی صورتیں پڑی گئیں کل یا اوہل کا پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص سبحان اللہ انبیاء کی سفیں کتنی تھیں سات سفے تھے سیون اور تین صفوں میں مرسلین تھے جو نئی شریعت لے کر آئے تین سو تیرہ رسول وہ تین صفوں میں تھے اور فرشتوں نے بھی نماز پڑھی اور ظاہر ہو گیا کہ میرے نبی سب کے امام ہیں مدین چینل کے ناظرین مسجد اقسہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم تشریف لے گئے اس میں ایک حکمت یہ بھی بتائی گئی کہ اگر اکالیسلاسلام آسمانوں پر تشریف لے جانے کا مشرکوں کو بتاتے کفار کو بتاتے تو کوئی مطمئن نہ ہوتا کوئی تصدیق نہ کرتا کیونکہ انہیں کیا پتا آسمان کے طبقات دراجات کتنے سدرا کہاں اوپر کے چیزوں کی حقیقت انہیں کیا معلوم لیکن مسجد اقسا مشرقوں میں سے بعض نے دیکھی تھی جب ہمارے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا کہ رات کے ایک لمحے میں مسجد اقسا گیا واپس آ گیا تو ان کو معلوم تھا کہ میراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقسا پہلے نہیں گئے تو مشرقی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقسا کی علامتیں نشانیاں پوچھنی شروع کی ہمارے آکا علی سلاسلام نے ساری نشانیاں بتا دی تو واضح ہو گیا کہ آپ کا یہ دعویٰ سچا ہے تو آسمانوں کی سیر کا دعوی بھی سچا ہے ایک حکمت یہ بھی بتائی گئی بیت المقدس کی طرف میرے اکاری سلاط اسلام نے شب معراج جو سیر فرمائی کہ اس سے مومنوں کے ایمان کو مضبوط کیا جائے اور جو اسلام کے دشمن ہیں اسلام کا انکار کرنے والے ہیں ان کی بدبختی میں اضافہ ہو بیت المقدس جو ہے اس کے گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے اور اکثر پیغمبروں نے اس کی طرف ہجرت کی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اس کی طرف سفر کروایا گیا تاکہ آپ کی ذات پاک میں مختلف قسم کے فضائل جمع ہو جائیں ایک حکمت یہ بھی علماء نے بیان کی تاکہ میرے آک علیہ سلاط وسلام شب دونوں قبل ملاحدہ فرمائیں یہ آپ کی جو معراج شروع ہوئی وہ مسجد الحرام سے ایک یہ قبلہ ہے اور مسجد اقساء یہ قبلہ اول ہے تو دونوں قبلے اسرات آپ نے معلحدہ فرمائے ایک حکمت مسجد اقسام میں شب مراج جانے کی علماء نے یہ بھی بیان کی کہ مسجد اقساء میں آپ تشریف لے جائیں نبیوں کی امامت فرمائیں تاکہ یہ تصدیق ہو جائے کہ آپ کی معراج بیداری میں ہوئی ہے جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے یہ بھی حکمت علماء نے بیان کی انبیاء کرام علیم سلاۃ اسلام اپنی اپنی قبور میں اپنے اپنے مزارات میں آرام فرما رہے ہیں اس رات شب معراج سارے مسجد اقسہ میں جمع ہوئے سارے نبیوں نے خطبات پڑے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت ہی انہوں نے بیان کی اور سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے خطبہ دیا اور ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تعالی نے آپ پر نازل فرمائیں تو سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی اس سے معلوم ہوا سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ایک تا متعدد جگہ پر مختلف جگہوں پر بھی تشیف لے جاتے ہیں جس وقت مذہب اقسام میں سارے نبی جمع تھے علما فرماتے ہیں اسی وقت وہ اپنی خبروں میں بھی تھے سمجھ میں نہیں آتا ہماری سمجھ کتنی بھائی سمجھ میں ہر بات تھوڑی آتی اسی سوچنے والے ہی من جو اللہ رسول نے فرما دیا وہ حق حق ہے حق ہے, حق ہے, حق ہے جو علماء حقہ نے فرما دیا وہ درست درست اور درست ہی درست ہے تو علماء نے ہمیں سمجھایا کہ انبیاء کرام اپنی خبروں میں زندہ ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ایک وقت میں کئی جگہ بھی ہوتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو شب معراج بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا اس کی ایک حکمت بڑی عشق بھری ہے علماء نے وہ بھی بیان کی کہ بیت المقدس مسجد اقسا کا ہر ستون ہر پلر یہ دعا کرتا تھا یا ہمیں ہر نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہم تیرے حبیب کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما تو ان کی دعا قبول ہوئی اور آسمانوں کی طرف عروج سے پہلے آپ کو مسجد اقسا میں لایا گیا اور مسجد اقسا کا ثواب پتہ ہے آپ کو مسجد اقسا کی نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے اور یہ سواب کس وجہ سے سبحان اللہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کیونکہ اکالی سلات و اسلام نے مسجد اقسام میں نماز پڑھی ورنہ مسجد تو پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی تو ہمارے اکالی سلاط و سلام نے وہاں نماز پڑھی تو اب مسجد اقسا میں نماز پڑھنے کا سواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہو گیا مفتی احمد یارخہ نئیمی رحمت اللہ تعالی علیہ میراج کی بڑی حکمتیں عشق بھری بیان فرماتے ہیں انبیاء کو مختلف معجزات دیے گئے مختلف دراجات دیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمام معجزات وہ تمام دراجات جو نبیوں کو الگ الگ عطا فرمائے وہ سب اپنے حبیب کو عطا فرمائے اور بکیا سے بڑھ کر عطا فرمائے حضرت سیمہ مساق علیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ تور پر جا کر تور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے حضرت ادریس علی سلاط وسلام جنت میں بلائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسی معراج کرائی جس میں اللہ تعالیٰ سے کلام بھی ہوا آسمان کی سیر بھی ہوئی جنت کی سیر بھی ہوئی دوزر کا معائنہ بھی ہوا غرض کے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے مراتب ایک معراج میں اپنے حبیب کو طے کروا دیے مفتی احمد ارقان نئی رحمتہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مملکتیں الہیہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مملکت ہے اللہ کی عطا سے حضور اس کے مالک ہیں اور اسی لیے جنت کے پتے پتے پر میرے نبی کا نام لکھا ہوا ہے حوروں کی آنکھوں میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور محمد الرسول اللہ کو دی ہوئی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں میں تو مالک ہکے ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب نہیں فرماتے ہیں اللہ تعالی کی یہ مرضی تھی کہ مالک کو شب معراج اس کی ملکیت دکھا دی جائے تو اس بنا پر بھی معراج کرائی گئی اور ایک بہت پیاری عشق بری بات یہ بھی لکھی گئی کہ ہمارے اکالی سلاط وسلام خوروں کے بھی نبی ہیں غلمان کے بھی نبی ہیں تو اللہ تعالی کی مخلوق میں سے کوئی شخص بھی جنت میں داخل ہو کر اس میں نہیں ٹھہرا مگر جو آپ پر ایمان لایا اس طور پر آپ کو اثرہ کرائے جانے اور آپ کو جنت میں داخل ہونے کے فوائد میں سے یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والوں کو اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائیں جنتی عوروں کو اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائیں جنتی نوجوانوں کو جن کو غلمان کہا جاتا ہے ان کو برزخ میں انبیاء کرام کو اپنی رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور وہ معراج کے دولا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان لائیں آپ کی تصدیق کریں اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لا چکے تھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال کریں ماہ رجب جاری و ساری ہے اللہ کرے ہم اس کا ادب احترام کرنے کی سعادت پالیں رجب کا احترام کرنے کی وجہ سے کافر کو اللہ تعالی نے ایمان عطا فرما دیا تھا رجب کے مہینے کے اندر ایک نیکی ستر نیکیوں کے برابر ہے رجب کا ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے انشاءاللہ اللہ آج مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کریں گے اس کی نیت بھی فرما اللہ تبارک و تعالی ہمیں میراج مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے امین بجاہ ال نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم